ہم دو نات بچوں کے لیے اصلاحی کہانیاں اور بہت کچھ محمد کروزہ رہا ہے نصیب رہا ہے ڈبلو ڈبلو ڈبلو ڈاٹ دس قرآن ڈاٹ کام الحمد للہ علام اللہ نبی بعدہ ما بعدُ فَ أَعُوضُ بِ اللههِ منِ الشَّيْطالِ الرديمِ بِسمِ اللهِ الرَّحْمنَِ الرحيِيم تُبلَابَُّ فيِي أَموَِكُم وَأَنفُوسكُم وَلَ تَسْمَعَُّ مننَ الذيينَ قوتُ الْ الكِتابَ م منن قبلِكُم وَمِنَ الذيينَ أشَك أَدًا كَثاء ان تصوقف کمن صدق اللہ امبالی کم و انفسی کم سور عالم کی آیت نمبر ایک ہے اللہ فرماتے ہیں کہ تمہیں ضرور آزمایا جائے گا تمہارے مالوں میں اور تمہاری جانوں میں ابتدا ضرور ہوگی تم آزمائش میں ضرور ڈالے جاؤ گے یہ دنیا دار ابتلا ہے آزمائش کی جگہ ہے یہ زمین اور زمین پر جو نظارے ہیں اور انسان اور انسان کے ساتھ جو لگی ہوئی خواہشات ہیں کھانے پینے پہننے اوڑھنے استعمال کرنے اور خوش ہونے کی جتنی بھی چیزیں ہیں یہ سب آزمائش کے لیے ہیں بلکہ تکلیفیں اور پریشانیاں بیماریاں اور حوادث آلام اور احزان طوفان اور زلزلے یہ سب ابتلا اور آزمائش کی صورتیں ہیں اللہ فرماتے سورہ کہف کے اندر انا جا اللہ زینت اللہ علی نبل احسن عملہ جو کچھ زمین پر ہے ہم نے اسے زمین کے لیے زینت بنایا ہے تاکہ ہم انسانوں کو آزمائیں کہ ان میں سے کون زیادہ اچھے عمل کرنے والا ہے ابتلاح کا یہ مضمون سورہ بقرہ کی آیت نمبر ایک سو پچپن میں گزر چکا اور اتفاق سے جب سورہ بقرہ کی آیت نمبر ایک سو پچپن اور اس سے پہلے والی آیات زیر درست تھی تو انہی دنوں میں شمالی علاقہ جات اور کشمیر میں زلزلہ بھی آیا ہوا تھا تاریخی زلزلہ جس کے اثرات اب تک باقی ہیں تو اس وقت وہاں ابتلا کے حوالے سے تفصیلی بحث ہوئی تھی آیت کریمہ تو یاد ہوگی اللہ نے فرمایا کہ وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْئِمْ مِنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْسِمْ من الْأَمْوَالِ وَالْأَنفُسِ وَالْسَمَرَاتِ ہم تمہیں ضرور آزمائیں گے کبھی تو خوف کی صورت میں کبھی بھوک کی صورت میں کبھی مال جان پھلوں اور تجارت میں کمی کی صورت میں یہ آزمائشیں آئیں گی اور فرمایا کہ بشیر سوابرین صبر کرنے والوں کو خوشخبری سنا دیجئے کہ جب ان کو کوئی مصیبت پہنچتی ہے تو وہ کہتے ہیں انا للہ ہی و انا تو اس آیت کریما کے درس میں میں نے ارض کیا تھا کہ ابتدا اور آزمائش کی چار بڑی بڑی قسمیں اہل علم نے بیان کی ہیں کبھی انسان کو آزمایا جاتا ہے مصیبت کی صورت میں کبھی آزمایا جاتا ہے نعمت اور راحت کی صورت میں کبھی آزمایا جاتا ہے نیک اعمال کی صورت میں اور کبھی آزمایا جاتا ہے گناہوں کی صورت میں یہ چار صورتیں ہیں ابتدا کی اگر نعمتوں کی صورت میں راحتوں کی صورت میں آسائشوں کی صورت میں اطا کی صورت میں مال دولت میں فراوانی کی صورت میں اولاد کی صورت میں رزق اور کاروبار میں برکت کی صورت میں اللہ آزمائے تو پھر کیا کرنا چاہیے اللہ کا شکر ادا کرنا چاہیے اور یہ جان لینا چاہیے کہ جو کچھ ہے یہ سب اللہ کی طرف سے ہے یہ سوچ کہ یہ جو کچھ ہے یہ میری ذہانت سے ہے میری قوت بازو سے ہے اور میری محنت سے ہے اور میری کاروباری سوج بوجھ سے ہے یہ مومن کی سوچ نہیں یہ کافر کی سوچ ہے اگر اللہ آزمائے مصیبت کی صورت میں حادثے کی صورت میں اللہ نہ کرے ایکسیڈنٹ کی صورت میں زخم کی صورت میں بیماری کی صورت میں عزیزوں کی جدائی کی صورت میں ان کے انتقال کی صورت میں تو پھر مسلمان کو کیا کرنا چاہیے پھر صبر کرنا چاہیے اور یہ پڑھنا چاہیے انہی انہی راج اور میں نے یہ بھی بتایا تھا کہ ان علّاہ و انا علی راج اون پڑھنے کے تین درجے ہیں سب سے اعلیٰ درجہ تو یہ ہے کہ زبان پر بھی یہی ہو انا لاہ و انا علی اون اور دل کے اندر بھی یہی ہو کیا مفہوم ہے کہ ہم بھی اللہ کے ہمارے پاس جو کچھ ہے وہ بھی اللہ کا اور ہم بھی فانی اور جو کچھ ہے یہ بھی فانی ہم نے اللہ کی طرف لوٹ کر جانا ہے یہ مفہوم ہے ان نہ ہی میں ان راجیون کا تو دل میں بھی یہی ہو اور زبان پر بھی یہی ہو دوسرا درجہ جو کہ متوسط ہے وہ یہ کہ دل میں تو ہے کہ واقعی میں بھی اللہ کا میرے پاس جو کچھ ہے یہ بھی اللہ کا اور یہ سب کچھ فانی ہے کوئی بھی باقی نہیں ہے دل میں تو یہ یقین ہے لیکن زبان سے نہیں پڑتا یہ متوسط درجہ ہے اور ادنا درجہ یہ ہے اللہ مع فرمائے کہ زبان پر تو ہو انا اللہ و انا راج لیکن دل میں اس کا مفہوم نہ بیٹھا ہو اس کی حقیقت نہ اتری ہو یہ سب سے ادنا درجہ ہے تو مصیبت کی صورت میں صبر کرنا چاہیے اگر اللہ آزمائے نیک اعمال کی صورت میں بہت سے لوگوں کے لیے یہ الفاظ ہی بڑے عجیب ہوں گے کہ نیک اعمال کی صورت میں بھی آزمایا جاتا ہے ہاں نیک اعمال کا کرنا یہ بھی ایک آزمائش ہے تو اللہ نماز پڑھنے کی توفیق دے دے اللہ تلاوت کی توفیق دے دے اللہ ذکر و دعا کی توفیق دے دے اللہ صدقہ خیرات کی توفیق دے دے اللہ حج اور عمرے کی سعادت نصیب فرما دے یہ اگر آزمائش ہو نیک اعمال کی صورت میں تو پھر کیا کرنا چاہیے ایک تو دل میں یہ یقین کر لینا چاہیے کہ جو کچھ ہوا اسی کے کرم سے ہوا جو کچھ ہوگا اسی کے کرم سے ہوگا ہم کیا ہیں جو ہم سے کچھ ہوگا جو کچھ ہوا اس کے کرم سے ہوا اور جو کچھ ہوگا اسی کے کرم سے ہوگا میری طلب بھی انہیں کے کرم کا صدقہ ہے یہ قدم اٹھتے نہیں اٹھائے جاتے ہیں تو اللہ اٹھانے کی توفیق دیتے ہیں قدموں کو تو یہ دل میں استحزار ہو پھر خوف بھی ہو کہیں ایسا نہ ہو کہ یہ عمل تو کر لیا لیکن اللہ کے ہاں قبول نہ ہو لیکن امید بھی ہو کہ قبول ہوگا جس اللہ نے ایک سجدے کے بعد دوسرے سجدے کی توفیق دے دی ہے تو اسی لیے دی ہے کہ پہلا قبول ہو گیا تو یہ یقین کرے کہ قبول ہوگا امید رکھے اور اگر آزمایا جائے گناہوں کی صورت میں گناہوں کا ہو جانا یہ بھی ایک ابتلا ہے یہ بھی ایک آزمائش ہے گنا میں مبتلا ہوا ابلیس اس نے بہت بڑا گنا کیا تکبر کا گنا کیا اور خطا ہوئی ہمارے جد امجد حضرت آدم علیہ اسلام سے لیکن اجتہادی خطا اجتہادی خطا وہ ہوئی تفصیل کا موقع نہیں اجتہادی خطا ہوئی صرف لفظی اشتراک ہے ورنہ ابلیس کا گناہ تو بہت بڑا تھا آدم علیہ سلاد اسلام کا اس کے مقابلے میں یوں سمجھیں جیسے سمندر کے مقابلے میں ایک قطرہ معمولی سا ایک اجتہادی خطا ابلیس سے گنا ہوا تو وہ اڑ گیا تکبر کیا اسرار کرنے لگا اور تابیلیں کرنے لگا تابیلیں کرنے لگا اپنے گنا کی اعتراف نہیں کیا اور سیدنا آدم السلام سے خطا ہوئی تو انہوں نے کیا کیا اقرار کیا ربنا ظلمنا انفسنا لنا من واسرین تو ہمیں بھی یہی کرنا ہے میں عرض کر رہا تھا کہ یہ ابتلاح کی چار بڑی بڑی قسمیں ہیں جو وہاں پر بیان کی تھی یہاں جو اللہ فرمانے لطب لب الفی امبالی کم تمہیں ضرور آزمایا جائے گا تمہارے اموال میں بھی اور تمہاری جانوں میں بھی دونوں میں آزمایا جائے گا اموال میں آزمائش کیسے ہوگی اموال میں آزمائش کی ایک صورت تو یہ ہے کہ اللہ کہے اسی طریقے سے کمانا ہے جس طریقے سے کمانے کی میں نے اجازت دی ہے ایسا نہیں کہ مال کو زندگی کا مقصد بنا لو کہ مال جمع کرنا ہے چاہے کیسے بھی آئے حلال طریقے سے آئے یا حرام طریقے سے آئے اللہ کو راضی کر کے آئے یا اللہ کو ناراض کر کے آئے ایسا نہیں مال کی چمک دمک کو دیکھ کر پاگل نہ ہو جانا اللہ کو نہ بھول جانا امانت دیانت کو نہ چھوڑ دینا حقوق العباد پر ڈاکہ نہ ڈالنا یہ بھی ایک آزمائش ہے ہرام مال آ رہا ہے لیکن اللہ کے ڈر سے رک ہے نہیں ہاتھ لگاتا اللہ نے اس مال کے لینے سے مجھے منع کیا ہے یہ بھی آزمائش ہے اور امال میں آزمائش کی دوسری صورت یہ ہے کہ وہی خرچ کرنا ہے جہاں اللہ نے خرچ کرنے کا حکم دیا اہل و عیال پر خرچ کرنا ہے عزیز و اقارب پر خرچ کرنا ہے یتاما مساکین پر خرچ کرنا ہے اللہ کے دین پر خرچ کرنا ہے یہ بھی آزمائش ہے بہت بڑی آزمائش جیب میں پیسہ جائے بڑی خوشی ہوتی ہے ہر کسی کو چاہے بچے کی جیب میں جائے یا بڑے کی جیب میں جائے عالم کی جیب میں جائے یا جاہل کی جیب میں جائے بڑی خوشی ہوتی ہے اور جیب سے پیسہ نکلے تو بڑی تکلیف ہوتی ہے ہر کسی کو ہوتی ہے آزمائش تو ہے لیکن ایک ایمان والا جب اللہ کی راہ میں خرچ کرتا ہے تو اسے اللہ کا فضل سمجھتا ہے کہ اللہ نے مجھے توفیق دے دی کہ میرے مال کو اپنی رضا کے لیے خرچ کرنے کی توفیق دے دی قبول فرما لیا اللہ نے میرے مال کو لیکن جس کے اندر ایمان مضبوط نہیں ہوتا تو وہ صدقہ خیرات کو بلکہ زکات کو بھی ایک تاوان سمجھتے ہیں تاوان اللہ نے فرمایا کہ راہ میں خرچ کرنے کو بہت بڑا تاوان سمجھتے پھنس گئے ممین العرابی آخر میتمافی کو رسول لیکن بعض بدو ایسے ہیں جن کے دلوں میں اللہ پر اور آخرت کے دن پر ایمان مضبوط ہے وہ جو کچھ خرچ کرتے ہیں اسے اللہ کا قرب حاصل کرنے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی دعائیں حاصل کرنے کا ذریعہ سمجھتے ہیں مجھے اللہ کا قرب حاصل ہو رہا ہے اور رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی دعائیں حاصل ہو رہی ہیں تو مال میں ابتلا کی دوسری صورت یہ ہے مال میں ابتلا کی تیسری صورت یہ ہے کہ مال میں نقصان ہو جائے چلتا ہوا کاروبار رک جائے چوری ہو جائے ڈکیتی ہو جائے اللہ نہ کرے آگ لگ جائے یہ بھی آزمائش کی ایک صورت ہے بہت سے لوگ آزمائش کے اس موقع پر دگمگا جاتے ہیں اللہ کو بھول جاتے ہیں شیتان برغلا دیتے زلزلے کی جو بات ہوئی تو اس وقت بھی ارض کیا تھا غالباً جن علاقوں میں زلزلہ آیا تو سب تو نہیں لیکن بعض ایسے بھی تھے معذ اللہ جنہوں نے اپنے مال کے نقصان کو دیکھ کر ڈبل گستاخانہ قسم کے کلمات کہے جب ان کو بعض لوگوں نے اللہ سے اللہ کی پکڑ سے ڈرانے کی کوشش کی تو انہوں نے کہا کہ اللہ ہمارا اور کیا بگاڑ سکتا ہے کیا لے سکتا ہے جو لینا تھا وہ تو لے لی لیا تو ایسے لوگ بھی آج اللہ تو میں نے عرض کیا کہ بعض اوقات نقصان کی صورت میں انسان پاگل سا ہو جاتا ہے لائن سے ہٹ جاتا ہے تو یہ بھی آزمائش کی ایک صورت ہے اسی طریقے سے اللہ فرماتے ہیں کہ جانوں میں بھی آزمایا جائے گا تمہیں جانوں میں کیسے آزمائش ہوگی ایک آزمائش تو یہ ہے کہ کوئی وقت آ جائے اللہ کے دین کے لیے جانے قربان کرنے کا اللہ کا دین مطالبہ کرے آؤ کون ہے اللہ کے دین کے لیے جانے قربان کرنے والے تو یہ آزمائش ہوگی جو بچا بچا کے رکھے گا وہ مخلص نہیں ہے اور جو اللہ کی دی ہوئی جان اللہ کے دین کے لیے پیش کر دے گا وہ مخلص ہے مرے گا وہ بھی جو بچا بچا کے رکھ رہا ہے مرے گا یہ بھی لیکن اس کی موت اور اس کی موت میں زمین آسمان کا فرق ہے بچے گا کوئی بھی نہیں ایک بڑے سردار صاحب حادثے میں بچ گئے تو کسی کسی نے کہا مر مر کے بچے ہیں تو انہوں نے کہا ہاں بچ بچ کے مریں گے انہوں نے کہا کہ مر مر کے بچے ہیں یہ پنجابی میں خاص طور پر یہ محاورہ استعمال ہوتا ہے لوگ کہتے مر کے بچا ہے مطلب یہ کہ مرتے مرتے بچا ہے تو انہوں نے کہہ دیا مر مر کے بچا ہے کہا نہیں بچ بچ کے مرے گا کتنا بچے گا آخر موت ہے تو مرنا اس نے بھی ہے مرنا اس نے بھی ہے مگر اس کی موت اور اس کی موت میں بہت فرق ہے جس نے اللہ کے دین کے لیے جان قربان کی اللہ اس کے لیے فرماتے ہیں وَلَا لِمَن يُقْتَلُ فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَمْوَاتَ بَلْ بلا تبول امواتا بلیا ام بلا تشعرون۔ تو جانوں میں آزمائش کی ایک صورت یہ ہے اور جانوں میں آزمائش کی دوسری صورت یہ ہے کوئی حادثہ ہو جائے کوئی ایکسیڈنٹ ہو جائے کسی کو زخم لگ جائے یا کسی عزیز کی جدائی کا واقعہ پیش آ جائے تو اللہ فرماتے لطب البن نفی امبال کم تمہیں ضرور آزمایا جائے گا تمہارے مالوں میں اور تمہاری جانوں میں بلتسم ان من الدین اوت الکتاب من قبل کم اور تم ضرور سنو گے ان لوگوں سے جن کو تم سے پہلے کتاب دی گئی یہ کون لوگ ہیں جن کو ہم سے پہلے کتاب دی گئی عیسائی ہیں یہودی ہیں وہ من اللہ اشرق اور مشرکوں سے سنو گے ہندو ہیں بوت پرست ہیں مجوسی ہیں یہ سب اللہ فرماتے کہ اے مسلمانوں تم اہل کتاب سے بھی اور مشرقوں سے بھی ضرور سنو گے ضرور سنو گے کیا ازن کثیر تکلیف دینے والی بہت سی باتیں بہت تکلیف سنو گے بہت تکلیف تکلیف دینے والی باتیں سننا پڑیں گی اللہ نے جو فرمایا تھا ویسے ہی ہوا اور ویسے ہی ہو رہا ہے ویسے ہی ہوگا یہ پیشن گوئی پوری ہو کر رہی کل بھی آج بھی خود نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں بھی اہل کتاب نے دل دکھانے والی باتیں کی جن میں یہود پیش پیش تھے آپ پڑھ چکے پہلے پارے کے اندر یا یوہلین آمن تقولوا رائنا وقول زرنا یہودی ایسے بدبخت تھے کہ بعض اوقات زو مانا الفاظ بولتے ایسے الفاظ بولتے جن کا معنی صحیح بھی بن سکتا تھا اور غلط بھی لیکن وہ اس طریقے سے ان کی ادائیگی کرتے کہ ان کا معنی غلط بنتا جیسے رائنا رائنا کر کے پڑھتے آز اللہ جس کا معنی بن جاتا اے احمق اے بے بکوف اور حضور کو خطاب کر کے کہتے تھے رائنا اور صحیح معنی بھی تھا اس کا اگر صحیح تلفظ کے ساتھ اس کو پڑھا جاتا وہ یہ کہ ہمارا خیال کیجئے ہمیں بات سمجھا دیجئے دوبارہ دوہرا دیجئے مسلمان تو رائنا صحیح معنی میں بولتے یہودی غلط معنی لے کر بولتے اور جب مسلمانوں کو بھی دیکھتے کہ وہ بھی رائنا کہتے ہیں تو خوب خوش ہوتے کہ دیکھو ہم بھی گالی دے رہے ہیں اور یہ بھی گالی دے رہے ہیں تو اللہ نے منع فرما دیا اے ایمان والو رائنہ کا لفظ نہ بولا کرو اس لیے کہ اس سے میرے نبی کی توہین ہوتی ہے تنقید کا پہلو ہے تمہیں نہیں پتا یہ یہودی اپنے ذہن میں کیا مفہوم رکھتے ہیں تم اس کی بجائے ان ضرور نہ کہہ دیا کرو مانا دونوں کا ایک ہے لیکن رائنا کے اندر توہین کا پہلو ہے انجورنا کے اندر توہین کا پہلو نہیں ہے تو تم یہ کہہ لیا کرو تو اس وقت بھی ایسا کرتے تھے آج بھی کر رہے قرآن کی توہین کر رہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی توہین کر رہے بدترین گالیاں حضور کو بدترین گالیاں آپ کے کارٹون بناتے ہیں آپ کی سیرت متحرہ پر نجاست پھیلانے کی کوشش کرتے ہیں آپ کے دامن کو داغدار کرنے کی کوشش کرتے ہیں الحمدللہ مسلمان ایسی حرکت نہیں کرتے نہ بائبل کی توہین کرتے ہیں اور نہ ہے تو موسا ہے تیسا علیم اسلام سمیت کسی بھی نبی کی توہین کرتے ہیں الحمدللہ مسلمان ایسا نہیں کرتے تو اللہ نے جو فرمایا تھا کہ تمہیں سننا پڑے گی تکلیف کی باتیں اہل کتاب سے اور مشرکوں سے تو ویسا ہو رہا ہے تو اس کا علاج کیا ہے اللہ نے علاج بھی بیان فرمایا فرمایا کہ ان تصویروں بتکو ان نزال کا بن عزم اگر تم صبر کرو اور تقوی اختیار کرو تو یہ تاقیبی احکام میں سے ہے صبر اور تقوا صبر کیا چیز ہے صبر کا معنی ہے عربی زبان میں تنگی کی حالت میں اپنے آپ کو روک کے رکھنا بے قابو نہ ہونے دینا اپنے آپ کو کنٹرول میں رکھنا یہ صبر ہے صبر بے بسی کا نام نہیں صبر بزدلی اور کمزوری کا نام نہیں صبر آجزی کا نام نہیں صبر کمزور اور آجز کر بھی نہیں سکتا صبر تو وہی کر سکتا ہے جسے اللہ پاک نے خاص قوت و طاقت عطا کی ہاں گالی سن کر دعا دینا یہ صبر ہے یہ کوئی عام آدمی کر سکتا ہے گالی دینے والے کو دعا دینا اور پتھر مارنے والوں کو دعا دینا یہ عام نہیں کر سکتا یہ تو محمد رسول اللہ ص اللہ علیہ وسلم ہی کر سکتے تھے صبر ایک طاقت ہے ایک قوت اور صبر معنی یہ نہیں ہے کہ بے چارگی کے ساتھ بیٹھ جاؤ اپنے آپ کو کنٹرول میں رکھو اور مقابلے کی تیاری کرتے رہو مقابلے کی تیاری کرتے رہو تیاری سے پہلے قدم نہ اٹھاؤ بھرپور تیاری کے ساتھ قدم اٹھاؤ ایسا کہ چھوٹی چھوٹی باتوں پر یا مشتعل کرنے والی باتوں پر تم مشتعل ہو جاؤ اور آپ سے بار باہر ہو کر کوئی ایسا قدم اٹھا لو کہ تمہاری قوت و طاقت کو توڑ دیا جائے اور یاد رکھیں کہ کافر یہی چاہتے ہیں کہ مسلمانوں کی قوت کو جو کتروں کی صورت میں ہے دریا بننے سے پہلے فضا میں بکھیر دیا جائے چنانچہ وہ مشتعل کر دیتے ہیں ہم اشتعال میں آ کر اپنی قوت کو بکھیر لیتے ہیں تو صبر فرمایا کہ صبر کرو اور دوسرا تقوی تکوا کیا چیز ہے اللہ کے حکموں کی اطاعت اور جن چیزوں سے منع کیا ہے ان سے رک جانا فرمایا کہ اگر تم صبر کرو اور تقوی اختیار کرو تو یہ تاکیدی احکام میں سے ہے ب اس اخذ اللہ اللہ اوت الکتاب یہ آیت نمبر ایک سو ستاسی ہے فرمے یاد کیجئے جب اللہ نے ان لوگوں سے عہد لیا جن کو کتاب دی گئی کہ تم کتاب کو پوری طرح ظاہر کر دینا کتاب کو پوری طرح ظاہر کر دینا تورات اور انجیل کی کوئی بات چھپا کر نہ رکھنا بلا تک اور اس کو چھپانا نہیں فَنَبَذُوهُ وَرَاءَ اظہ انہوں نے اللہ کے اس عہد کو اپنی پیٹھوں پیچھے پھینک دیا بھول گئے قَلِيلًا اور اسے ایک حقیر چیز کے عوض بیچ ڈالا یہ حقیر چیز کیا تھی شہرت کے عوض بیچ ڈالا ریاست کے عوض عزت کے عوض دولت کے عوض کرسی کے عوض بیچ ڈالا انہوں نے سما یش تارون سوک کیسی بری چیز ہے جسے وہ خرید رہے ہیں اللہ کے دین کو دیکھ کر اللہ کا دین دے کر کرسی اللہ کا دین دے کر دولت اللہ کا دین دے کر شہرت ریاست یہ خرید رہے اللہ فرماتے ہیں بہت برا سودا ہے جو یہ کر رہے ہیں آپ جانتے ہیں کہ انبیاء کرام علی مسلاۃ السلام کے واسطے سے ان کی امتوں سے یہ عہد لیا گیا تھا کہ تم پیغمبر آخر الزمان محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لاؤ گے اور ان کتابوں کے ماننے والوں سے یہ عہد لیا گیا تھا کہ تم کتاب کی ایک ایک بات کو بیان کر دو گے آخری پیغمبر کے بارے میں جو بشارتے ہیں ان کو چھپاؤ گے نہیں مگر وہ چھپا گئے کتمان کا کام کیا انہوں نے مال کے لیے جا کے لیے شہرت کے لیے تو اللہ نے اس پر نرازگی کا اظہار فرمایا ذکر تو اللہ نے کیا اہل کتاب کے علماء کا کہ ان سے کہا گیا تھا کہ تم میری کتاب کی ایک ایک بات کو ایک ایک حکم کو ظاہر کرنا اور چھپانا نہیں لیکن ان کے ذکر کے ذمن میں تم ہے اسلام کے علما کو قرآن کے علماء کو کہ تم نے بھی اللہ کے کسی حکم کو چھپانا نہیں ہے علم کو چھپانا نہیں حق بات کو چھپانا نہیں بیان کرنے بڑی سخت وعید ہے اس شخص کے لیے جو حق بات کو چھپا جائے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا منسول فکتما بل جام منار فرمایا کہ جس سے کسی علمی بات کے بارے میں سوال کیا گیا اور وہ جانتا تھا مگر چھپا گیا قیامت کے دن اسے دوزخ کی آگ کی لگام پہنائی جائے گی اور جان لیجئے جب علماء دیکھیں کہ دین کا حلیہ بگاڑا جا رہا ہے اور دین میں تحریف کی جا رہی ہے اور حق کو باطل اور باطل کو حق بنا کر پیش کیا جا رہا ہے قرآن اور سنت کے واضح نصوص کا انکار کیا جا رہا ہے تو علماء پر لازم ہے کہ وہ حق بات کو بیان کریں بالخصوص آج کا جو میڈیا ہے چاہے وہ پرنٹ میڈیا ہو یا الیکٹرانک میڈیا اخبارات ہوں یا ریڈیو اور ٹی وی حقیقت یہ ہے کہ دین کے صحیح تصور کو مسخ کر کے پیش کیا جا رہا ہے قرآن کو قرآن کے مفہوم کو مسخ کر کے پیش کیا جا رہا ہے ابھی چند دن پہلے کی بات ہے آج کل چونکہ حالات ملکی حالات سیاسی حالات مد جذر کا شکار ہیں ویسے تو میں نہیں سنتا بی بی سی وغیرہ وقت بھی نہیں ملتا لیکن ان دنوں میں ذرا ہمیں بھی خیال رہا کیا ہوا کیا نہیں ہو رہا